رضی اللہ رسول عمر اللہ صلی اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی خیر خاہی کرتا ہے اور وہ عبادت اللہ اور پھر اللہ کی عبادت بھی اچھے انداز میں کرتا ہے فلاح اجرح مرتین اس کے لیے دو مرتبہ اجر ملتا ہے یعنی دگنا ثواب ملتا ہے ایک ثواب تو اپنے آقا کی خدمت کی وجہ سے اور ایک ثواب اللہ تعالی کی عبادت کی وجہ سے ملتا ہے معلوم ہوا کہ اپنے مالک اپنے آقا کی خیر خاہی کرنا کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے بلکہ حقیقت بلکہ حقیقت میں وہ بھی خدا کی عبادت ہے کیونکہ عبادت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرمبرداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنے آقا کی خدمت کی جائے خیر کی جائے یہ جو غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرتا ہے اس لیے یہ بھی عبادت ہوا <تصفح> عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمه للمملوك اي يتوقىه الله بحسن عباده ربه وطاعه سيده نعمه له اور <تصفح> رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی اچھی بات ہے نعمہ کتنی اچھی بات ہے کی غلام کے لیے کہ ایت وفاہ اللہ خوشن عبادتی موت آئے خوش نے عبادت ربی اپنے رب کی اچھی عبادت کے ساتھ پپا آتے سعیدی اور اپنے آقا کی مالک کی سردار کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو موت آ جائے اتنی بڑی سعادت والی بات ہے نیم مالہ ہوں اتنی اچھی بات ہے جو مالک مجازی ہے اس کو بھی راضی رکھتا ہے اور جو مالک حقیقی ہے اس کو بھی راضی رکھتا ہے تو نعمہ لہو کتنی اچھی بات ہے دو مرتبہ نعمہ آیا یہ مبالغے کے لئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے نعمہ سے مراد دنیا ہے اور دوسرے نعمہ سے مراد آفرت ہے وعن جرید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابق العبدو جب غلام بھاگ جائے لن تقبل بل لہو سال اسی کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی وہ پھر روایتی جو بھی غلام اس سے ذمہ ختم ہو گیا اور ایک روایت میں ہے جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایو ما عبد ابق من موالیہ فقد کفارا جو بھی غلام عقا سے بھاگ جائے اس نے کفر کیا حج تائر جائے یہاں تواپس نہ لوٹ آئے تو اس کا ذمہ ختم ہو گیا اس کا کیا مطلب یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر غلام بھاگا تو اب اسے کوئی ختل ہو گیا کوئی جس نایت ہو گئی اب وہ آقا کے ذمے نہیں ہوگا اور یہ جو کہا ہے کہ کافر ہو گیا یہ کافر سے کیا مراد ہے ہے ایک ایک کفر کے قریب ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ایسا کافر ہو سکتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ عمل کافروں والا ہے بھاگنے کا عمل اور تیس تو تھا یہ کہ زجر زجر مقصود ہے درانہ تمبی مقصود ہے اور پانچواں یہ ہے پانچواں کہ یہاں کوپر نیامت کے مقابلے میں ہے نا شکری شکر کے مقابلے نہ شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کا مملوک جس نے اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی حالانکہ وہ بری ہوئی اس بات سے <سلت> تو مت لگائی گئی ہے اس بات سے وہ بری ہے اس نے وہ کام نہیں کیا تو, دا ای کما قال تو قیامت ان لا کون کا مقابل اس کو کوڑے ہاں اگر وہ غلام واقعات ایسا ہو جیسا کہ کہا گیا ہے تو پھر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے حدیث سے اشارتن یہ بات معلوم ہو گئی غلام پر سہمت لگانے والے پر کوئی حد نہیں ہے ہاں حد نہیں ہے تاجر ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے حد کہتے ہیں جو حکم سزا اللہ رب العزت نے مقرر کر دی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہیں یہ حاکم جو قیسلہ کرے اس کو تعذیر. تعذیر ہو سکتی ہے حد نہیں کی معلی بن عمر رضی اللہ عنہ ما قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ضرب غلاما له حدا لم یأتی جل شخص نے اپنے غلام پر حد جاری کیا اور لم یأتی اس نے وہ کام کیا نہیں وہ جرم کیا نہیں اولا تمہو یا اس کو تھکڑ مارا اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا فَإِنَّ كَفَارَتُهُ تو اس کا کفارہ یہ نی ہے نی کہ ایو عثیقہو کہ اس کو آزاد کر دیا جائے کہ جو غیر مسلم ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا اسلام یہ غلامی جو ہے لوگوں کو غلام بنانا یہ اسلام کے اندر ہے کہ لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے تو اس حدیث سے آؤٹ یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں لام کے اندر غلام اسلام تو غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے آئے جتنے کفارے ہیں قسم رہار کا, کا, کا جتنے بھی کفارے ہیں میں غلاموں کو ہی آزاد کیا جاتا ہے نہ کہ غلام بنائے جاتے ہیں رضی اللہ عنہ قال ازرم غلاما علی میں اپنے غلام کو مار رہا تھا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیچھے سے ایک آواز میں نے اقدر اخدار کا ابو مسعود جان لو اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت تم اس غلام پر رکھتے ہو تو فلتفت سو پیچھے مڑ کر دیکھا میں نے فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے موجود تھے یا رسول اللہ میں نے عادت یار وجہ اے اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو لم تفعل اگر آپ ایسا نہ کرتے چنارو اگر ایسا نہ کرتے یہ غلام آزاد نہ کرتے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دوزخ کی آگ جلا دیتی فرمائے کی آگ آگے ہاں بے گناہ نہیں مرنا چاہیے بے گناہ غلام کو نہیں مارنا چاہیے غلطی ہو غلطی کو دیکھا جائے پہلے تو سمجھایا جائے کہ یہ غلطی نہ کی جائے سے باز نہ آئے ڈانٹا جائے وہ غصے سے دانت <تصفح> ابن عن صلی اللہ و حاضر ہوا اور کہنے لگا میرے, میرے پاس مال ہے میرے, میرے مال کے محتاج ہے علی والدی کا تیرا مال تیرے والد کا ہے سب سے, سے بہتر کمائی ہے لہٰذا اپنی اولاد کی کمائی سے پاکیزہ کمائی ہے اولاد یہاں پر حلال پاکیزہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ باپ کا نقہ بیٹے پر واجب ہے جب باپ محتاج ہے اس کا نقا بیٹے پر واجب ہے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ چورا لے چوری کر لے اس سے معلوم یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اس پر حد بھی جاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال کس کا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ میں غریب ہوں لے سلی تھی اور اور نہ اس کے اندر جلد بازی کرنا والا متاثر اور نہ اپنے لیے جمع کرنا شدید یہ بات معلوم ہو گئی کہ کوئی آدمی یتیم کی پرورش کر رہا ہو تو کے مال میں سے لے سکتا ہے اگر وہ فقیر ہے شرائط پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں شراف نہ کرتا ہو دوسرا یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرتا ہو. سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہو اس میں سے اپنے لیے نہ رہتا ہو بلکہ صرف اور صرف ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہو آج کل بیوی بی کہتی ہے کہ شوہر کا سب مال لیے ہی ہے جی شوہر کا سب مال ان کے لیے نہیں ہے شوہر کا وہ مال جو نخا ہے ستنا ہے وہ, وہ بیویوں کا ہے اس کے علاوہ شوہر کا مال نہیں ہے جس سے آپ نے حدیث کے اندر پڑھا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی تو ہر جو ہے کنجوس ہے, بخیل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حدیث کے اندر آپ نے پڑھا اس میں سے لے لیا کرو جتنی, جتنی ضرورت ہے اتنا لے سکتے ہیں <سؤال> نمازی کرنے والا میں داخل نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے ساتھ اچھائی میں جو, جو ہے وہ برکت ہے اور غلام کے ساتھ بدسلوکی میں بے برکتی ہے ہے روا في العمر کے صدقاء یہ بری موت سے روکتا ہے اور نیکی یہ عمر بڑھا دیتی ہے اس حدیث کے راوی رابطہ بن ہے قبیلہ جوہینہ جوہینہ سے تعلق ہے کے اندر موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان کے دو بیٹے ہلال اور حارف سے روایت کرتے تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مالک اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اپنے آقا کے بہت زیادہ تعبیدار بن جاتا ہے جو بھی کام اس کے سکر کیا جاتا ہے پوری دن کمی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ امانتداری کے ساتھ یہ چیزیں خیر اور برکت کا باعث بن جاتی ہے اس کے برخلاف اگر اپنے آ آ غلاموں کے ساتھ اگر بدسلکی کی جائے تو پھر ان کے دلوں میں آخا کے بارے میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے مال کو اس کی جان کو یہ نقصان نہ پہنچا دے اور یہ سک ہے نہ اور بری موت سے کیا مراد ہے بری موت سے مراد اچانک موت یا غفلت کی موت مر جائے اچانک موت کیسے بری موت ہے وہ اس لیے کہ انسان اچانک مر جائے تو وہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں جو حقوق, ہوتے ہیں, جو حقوق ہوتے ہیں اس کی تلاشی کا موقع نہیں ملتا نہ توبہ ملتی ہے تو یہ اچانک موت <تصفح> یہ <مورد> بری موت <تصفح> باقی انشاءاللہ اللہ یہ بات سمجھنا نہ آئے جی موت کا وقت تو مقرر ہے جی بالکل مقرر ہے پھر اچانک موت تل سکتی ہے ہاں کل سکتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا ایک تقدیر معلق ہے ایک تقدیر مبرم ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے تو دعا کے بدلے اس وہ چیز مل جاتی اگر وہ دعا نہ مانگتا تو وہ چیز نہ ملتی اس طرح موت ہے اچانک موت اس کے ذمہ میں لکھی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں کرتا ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ رب یہ بری موت جو ہے اس سے ہٹا دیں گے اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر بری موت اس کو آئے گی علیہی گی اور کتنا اللہ علیکم اللہ وبرکاتہ